من آیتن فماوات یا مرون علیہ آسمان و زمین میں بہت ساری ایسی نشانیاں ہیں جہاں سے لوگ گزرتے ہیں دیکھتے بھی ہیں لیکن عبرت کی نگاہ نہیں ہے لوگ تو جنازوں سے بھی عبرت حاصل نہیں کرتے لوگ تو بیماری سے بھی عبرت حاصل نہیں کرتے یا مرون علیہ وہ ان نشانیوں کے پاس سے گزرتے ہیں آسمان و زمین میں قدرت کی نشانیاں ہیں مگر غور و فکر نہیں کرتے وہ ہم ان اور وہ ان نشانیوں سے منہ پھیرے ہیں منہ پھیرے ہیں سے مراد یہ ہے کہ ان کی توجہ اس طرف نہیں ہے سوچ کا یہ پہلو انہیں حاصل نہیں ہوا ان کی مثال تو ایسے ہے جس سے جانور اس کی آنکھیں بھی ہیں اس کے کان بھی ہیں وہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے لیکن بات کی گہرائی تک نہیں پہنچتا بلکہ سمجھتا ہی نہیں ہے رو ہوں بلا الا وم مشرقن اکثر لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اس حال میں کہ وہ شرک کرنے والے ہیں بعض لوگ تو اللہ کو مانتے نہیں ہیں اور بعض لوگ اگر مانتے ہیں تو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں قرآن مجید فلقان حمید نے آج سے چودہ سو سال قبل یہ بات اشاد فرمائی آج بھی آپ دیکھیں مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کی اکثریت ہے مسلمان پوری دنیا میں پندرہ فیصد ہیں تقریباً پچیاسی فیصد کافر ہیں اور ان پچیاسی فیصد کافروں میں سے جو دہریے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو چھوڑ کر جتنے کافر ہیں جو اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں وہ سب کے سب کافر مشرق بھی ہیں یہودی حضرت عزیر علیہ سلاۃ وسلام کو خدا کا بیٹا سمجھتا ہے اور مشرک ہے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھنے کی وجہ سے مشرک ہے اکثر اللہ وم مشرق اکثر لوگ اگر وہ اللہ کو مانتے ہیں تو ساتھ میں شرک بھی کرتے ہیں ایک صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ ایک وحدہو لا شریک کو مانتی ہے ایک ہی خدا کی عبادت ہم کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اور یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے بعدی بخاری شریف حدیث پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وشال سے صرف تین دن قبل یہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا مجھے میرے بات اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ تم شرک کرو گے میری امت شرک کرے گی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجوزہ ہے ورنہ ہر نبی کے جانے کے بعد ان کی امتیں شرک میں مبتلا ہو گئیں اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے کہ حضور کا ماننے والا حضور کا کلمہ پڑنے والا تا قیامت شرک سے محفوظ رہے گا اف امین غوشی تم من آزا بل کیا پس وہ لوگ بے خوف ہیں نڈر ہیں انہیں ڈر نہیں لگتا کہ کہیں اللہ کا عذاب جو غاشیہ ہے گھیرنے والا ہے وہ ان کے پاس آ جائے اوتا ہوں بغ تن یا قیامت اچانک آ جائے وہ لا یش اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں اگر گناہوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہمیں گھیر لے گا تو ہم کیا کریں گے قل اے محبوب آپ فرمائیے حاضی سبیلی یہ میرا راستہ ہے ادعو ان اللہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں ہے کوئی میری پیروی کرنے والا ہے کوئی میرے اس بتائے ہوئے راستے پر چلنے والا کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں اللہ انا میں بصیرت پر قائم ہوں بصیرت اللہ کی معرفت اور صرف سطحی نظر نہ ہو بلکہ انسان کے پاس عبرت کی نگاہ ہو اللہ بس انا میں بصیرت پر قائم ہوں مان تبا اور جو میرے پیروکار ہیں جو میری فرما برداری کرنے والے ہیں وہ بھی بصیرت پر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری اور آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے والے کو اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے اور سبحان اللہ, اللہ اللہ کے لیے پاکی ہے وما أنا مِنَ المشرقی اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں اما اور من قبل کا اللہ اور ہم نے آپ سے پہلے مرد ہی کو نبی بنا کر بھیجا کوئی عورت کبھی نبی نہیں ہوئی کوئی فرشتہ نبی نہیں بنایا گیا کوئی جن نبی نہیں بنایا گیا انسانوں میں سے صرف مرد ہی کو ہم نے آپ سے پہلے نبی بنا کر بھیجا اللہ تبارہ و تعالی انبیاء کو وہ طاقتیں عطا فرماتا ہے اور ان کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند ہوتا ہے کہ انبیاء کا مقام فرشتوں سے بھی افضل و اعلیٰ ہے نوحی الیہم من اہل جنہیں ہم وہی کرتے اور سب شہر کے رہنے والے تھے فلم یسی کیا وہ زمین میں نہیں چلے غور نہیں کیا لوگ کہتے ہیں یہ کہ دو ہزار سال پرانی تہذیب ہے کبھی کسی خندرات کے بارے میں کہا جاتا یہ ایک ہزار سال پرانی تہذیب ہے یہ اس زمانے کے سپر پاور تھے یہ اس زمانے کے اعلی ترین شہر تھے ان کی تباہی سے اسی طرح قبرستان ہم جب جاتے ہیں تو کسی کی قبر پہ لکھا ہوتا ہے میجر کسی کی قبر پہ لکھا ہے کرنل کسی کی قبر پہ لکھا ہے ڈاکٹر کوئی وزرا ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی وکیل ہے کوئی مالدار ہے کوئی عہدے دار ہے نیک ہو کے بد ہو غریب ہو کے امیر ہو قبرستان ہر ایک کے لیے عبرت کا پیغام ہے یہی وہ جگہ ہے جس میں ہمیں بھی آنا ہے افلم یسیرو فلردی کیا وہ زمین میں نہیں چلے فیم کہ وہ دیکھتے کئی فکان آقی بت الدی نمین ہیں ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا کہاں گئی ان کی طاقت ان کی دولت ان کے بنگلے ان کی کاریں تیز زمانے کے اعتبار سے بات کی جا رہی اس زمانے میں بڑے بڑے محلات باغات نہریں بلکہ بعض کو پورے پورے شہر کے پورے پورے ملک کے بادشاہ تھے کئی فکان عاقبت الدین من قبل کہ وہ دیکھتے ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا اب جو نیک لوگ تھے انہیں بھی قبر میں جانا ہے اور بروں کو بھی جانا ہے دنیا تو جیسے تیسے گزر جائے گی آخرت میں کامیابی صرف نیک لوگوں کو ملے گی ودا دار الآرتی خیر الدین اور ضرور آخرت کا گھر متقی لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے متقی لوگ کسے کہتے ہیں جن پر اللہ کے خوف کا ایسا غلبہ ہو کہ گناہ کرنے کی ضرورت نہ ہو گناہ کی طرف نہ بڑھ سکے اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی یاد میں رونے والی آنکھیں اور تڑپنے والا دل عطا فرمائے اور ہمیں عشا گناہوں سے ہماری جان چھوٹ جائے افلا تاقل کیا تم سمجھ نہیں رکھتے عقل نہیں رکھتے ہیں یہاں تک کہ ازت تئی اثر رسول ان کافروں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے جب انہوں نے تبلیغ دین کر لی اور اتمام میں مکمل ہوا انہوں نے خیال کر لیا کہ اب یہ کافر اب کبھی ایمان نہیں لائیں گے وہ غن اور ان کافروں نے یہ گمان کیا انہم قدیبو بے شک ان رسولوں نے جھوٹ بولا ظالم کیونکہ ڈھیل بہت زیادہ مل گئی رسولوں نے یہ کہا تھا کہ گناہ کرنے پر عذاب آئے گا لیکن وقت بہت زیادہ نکل گیا اور اس ڈھیل کو وہ نہ سمجھے تو کافر یہ گمان کرنے لگے کہ ان رسولوں نے ہمیں صرف ڈرانے کے لیے بات کہہ دی ہے جا اہم نصرنا ان رسولوں کے پاس ہماری مدد آ گئی فن جی امن پھر ہم نے نجات دی جسے ہم نے چاہا نیک لوگوں کو اپنی گرفت سے اور عذاب سے بچا لیا سونا علقل مجرمین مجرم قوم گناگار قوم سے ہمارا عذاب نہیں ٹلتا جب عذاب آ جائے تو گناگار قوم کو ہمارے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا اللہ اکبر لقد کا نفی قسو صح ابرت الباب ان تمام قصوں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے ہے کوئی عبرت حاصل کرنے والا ماں کا ندیز یفت یہ باتیں من گھڑت نہیں سچی باتیں ہیں الا کن الذي بئی نہ بلکہ یہ قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے وہ تفصیل اکل اور ہر چیز کی تفصیل بیان کرنے والا ہے وہ اور ہدایت ہے وہ اور رحمت ہے قومی مینون اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے ایمان والوں کے لیے قرآن ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے اے پروردگار سورہ یوسف کا صدقہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واسطہ اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت اور رحمت بنا دے الحمدللہ سورہ یوسف مکمل ہوئی